اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤ ہے کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتی تھے اور تمہیں کان اور ان کے اور دل دیئے کہ تم ایسا مانو پھر ایک ساتھ دو